زبان کی حفاظت قیس بن سائیدہ اور اقسم بن صیفی ایک جگہ جمع ہوئے ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ تم نے انسانوں میں کتنے عیوب دیکھے ہیں دوسرے نے جواب دیا کہ انسانوں کے عیوب تو بے شمار ہیں لیکن مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہے جسے اگر استعمال کیا جائے تو انسانوں کے تمام عیوب چھپ جائیں گے پوچھا وہ کیا چیز ہے سرمایہ زبان کی حفاظت